انہی پر برے حادثے واقع ہوں اور خدا ان پر غصے ہوا اور ان پر لانت کی اور ان کے لیے دو تیار کی اور وہ بری جگہ ہے اور آسمانوں اور زمین کے لشکر خدا ہی کے ہیں اور خدا غالب اور حکمت والا ہے اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حق ظاہر کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خوف دلانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ مسلمانوں تم لوگ خدا پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ